ضرور تم مسلمانوں ہے کا سب سے بڑھ کر دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو پاؤ گے اور ضرور تم مسلمانوں ہے کی دوستی میں سب سے زیادہ قرب ان کو پاؤ گے جو کہتے تھے ہم نصار ہیں یہ اس لیے کہ ان میں ولم اور درویش ہیں اور یہ غرور ناؤ کرتے